أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه يا أيها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن تُبدلكم فتسحكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تُبدلكم عفى الله عنها والله غفور عليم سورة 182 سو تراسی آمانو وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لاتس عن اشیاء تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو ان تبدیل کم تسکم جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں وہ انتسل انہا اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو ہینا یونز القرآن جب قرآن نادل کیا جا رہا ہے تو تب وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی عف اللہ, اللہ تعالی نے تم سے درگزر فرمایا اللہ نے ان سے درگزر کیا واللہ ورلہ تعالی غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے علیم نہایت بردبار ہے لا تسالو عن اشیاء ان تبدركم تسؤكم مطلب یہ ہے کہ بلا ضرورت اگر تم سوال کرو گے اور اس کا جواب تمہاری آسانی کے خلاف اتر آیا تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آ گئی تو پھر خامخا پریشانی کا شکار ہو جاؤ گے اور پھر اس حکم پر بجا آوری نہ کر سکنے کی وجہ سے تم گناہگار ہو جاؤ گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان فرمان پاؤ گے اور اب جب کہ قرآن اتر رہا ہے تو تمہارے سوالوں کا جواب بھی اتر سکتا ہے تو تم بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر فرض یا حرام قرار دلوا لو گے تو پھر وہ تمہارے لیے مشکل بن جائے گی اس لیے ایک روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سوال کرنے سے منع کیا ہے بن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں میں سے جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا مجرم وہ بندہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جو حرام نہیں تھی لیکن پھر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی یعنی اس نے سوال کیا پوچھا تو پوچھنے کے نتیجے میں اس کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا ایک حرال چیز اس کے سوال کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی ارف اللہ عنہ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو سوال تم پہلے کر چکے ہو اللہ تعالی نے وہ معاف کر فرما دیے معاف کر دیے ان سے درگزر کیا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اپنی رحمت کے ساتھ درگزر کیا ہے اور ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تو تمہارے لیے ان کے کرنے نہ کرنے دونوں کاموں میں اللہ نے گنجائش باقی رکھی ہے تو ان کے بارے میں تم سوال نہ کرو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی خاص حکم نازر نہیں کیا تمہیں فری ہینڈ دیا ہے جو مرضی کر لو کرو نہ کرو تمہارا اپنا اختیار ہے تو اب اس کے بارے میں اگر تم سوال کرو گے اور سوال کے نتیجے میں تمہیں پابند کر دیا گیا ایک کام کا پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی مثال کے طور پہ کمیز پہ بٹن کتنے لگانے ہیں شریعت نے چھوٹ دیا ایک خاص تعریف کی ہے لباس کی اس کے مطابق لباس ہو یواری واری سو آتی کم واری شاہ بس ایک دو رنگ ممنوع ہیں کپڑے ایک دو ممنوع ہیں بس باقی سب کھلی چھوٹ اب اگر وہ پابندی لگ جاتی کہ صرف یہ رنگ یہ اپنا سینے کا یہ انداز سلائی کا تو آپ کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے کھلی چھوٹ دی ہے تو اب خامخا اس طرح کی سوالات کر کے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ قرار <ت <ت قد من کرارا کافرین یقیناً تم سے پہلے ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال کیا تو پھر وہ ان کا کفر کرنے والے بن گئے یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ اپنے کرام اللہ علیہ سے ایک چیز خام خام قرائد قرائد کر دریافت کرتے قرائد قرائد کر اور جب وہ حرام قرار دے دی جاتی تو پھر اس کی فرما برداری نہ کرتے اس طرح دونوں حالتوں میں نہ ٹھہرتے یہ ساری آفت جو تھی یہ بلا ضرورت سوال کرنے کی وجہ سے کثرت سوال کی بنا پر پیش آتی ان کی اس عادت کی کئی مثالیں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ خانا ہوا نے بیان کی ہیں جیسے وہ گائے والا واقع ہی لے لیں بقرا کا اللہ نے کہا تھا گائے دبا کرو اب انہوں نے بہانے بنانا شروع کر دیے گائے کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو پھر وہ کس طرح کی وہ ہمیں کوئی وعدیں بتاؤ جیسے جیسے سوال کرتے گئے پھنستے چلے گئے اپنے اوپر مشقت پیدا کر لی سید ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کا خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا حج کرو تو ایک آدمی اٹھاؤ کہتا ہے آخی کن لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوا اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے کھلی ایک چھوٹ ہے کہ حج فرض ہے زندگی میں ایک بار کر لو اب پوچھ رہا ہے کہ ہر سال فرض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں ہاں کہہ دوں تو پھر ہر سال فرد ہو جائے گا اور اگر فرض ہو جاتا تو تم کر نہ سکتے پھر فرمایا کہ مجھے چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں ڈھیل دیتا ہوں تو ڈھیل قبول کرتے رہو خام خام اپنی کھچائی نہ کرواؤ جب تک میں تمہیں چھوڑتا ہوں تم مجھے چھوڑے رکھو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کے اخت... انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے اور بکثرت سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس میں سے جتنا کر سکو کرو اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو تو خان خواہ کے سوالات جو ہیں یہ تنگی دشواری پیدا کرتے ہیں اچھا یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے بڑی اچھی طرح سے کہ اللہ نے فرمایا ہے ان تس الحا عینزر العرآم تبدالا کو اب وہی کے نازل ہونے کا زمانہ ختم ہو گیا اب آپ جتنے مرضی سوال کر لیں سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام نہیں ہوگی نہ ہی کوئی حرام چیز سوال کی وجہ سے حلال ہو جائے گی نہ ہی سوال کی وجہ سے کوئی حکم فرض ہو جائے گا یہ اس وقت کی بات تھی جب وحی نادر ہو رہی تھی زمانہ نبوت اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ایک جائز ناجائز بن جائے لیکن اب ایسا ممکن نہیں تو مسئلے کی تحقیق تفتیش اور وضاحت کے لیے جب تک سمجھ نہیں آتی سوال بندہ کرے اس کی تہ تک پہنچے کیونکہ شریعت نے حکم نہ دے دیا اس کو تلاش کرنا وہ آپ کی ذمہ داری چاہے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے یا علماء سے سوال کر کے لیکن کسرت سوال پھر بھی منع ہے کسرت سوال وہ کسرت سوال کیا ہے کہ آپ خام خاں ہی سوال کرتے جائیں بے تکے یہ منع ہی رہے گا ماں جا بن بحیر والا صاحب تین والا وسیل تین والا حام اللہ تعالی نے نہیں مقرر کیا کوئی وسیلہ وسیلہ وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص ہوتا صاحبہ اور نہ ہی صائبہ یہ بھی بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے ولا وسیلہ تن اور نہ وسیلہ بتوں کے نام پر آباد کردہ اونٹنی ولا حام اور یہ نر اونٹ ولا کن اللہ دینا علی اللہ وہ لیکن وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ولا کدین کفروا يفترون یفترون اللہ کا لیکن یہ جو صاحبہ وسیلہ حام بحیرہ ان کے بارے میں یہ کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ اکثر حملہ یا اور وہ اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے تو بحیرہ کا ایک معنی کرتے ہیں سانڈ صاحبہ مسلسل بچے دینے والی مادہ وسیلہ یہ بھی مسلسل بچے دینے والی اور حام جو کئی بچوں کا باپ اونچ ہو اصل میں یہ اہل جاہلیت اس طرح کیا کرتے تھے بتوں کے نام پر یہ جانور چھوڑتے تھے بہی وہ جانور ہوتا جس کا دودھ بتوں کے لیے روک لیا جاتا پھر لوگوں میں سے کوئی بھی اس کا دودھ دھوتا نہیں تھا نکالتا نہیں تھا اور صاحبہ وہ کہ جسے وہ اپنے معبودوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتے اور اس پر حمل و رقوب طرح کر دیتے نہ کوئی اس پر سواری کرتا نہ ہی اس پر گوج لادا جاتا وسیلہ وہ اٹھنی جو پہلی دفعہ مادہ بچہ جنتی اونٹنی جنتی پھر دوسری بار پھر اونٹنی جنتی تو اسے وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے تو یقہ بعد دیگرے دو بچیاں اس نے اونٹنیاں جنی ہیں درمیان میں اونٹ نہیں اس لیے وسیلہ اس کو بولتے تھے وصل سے ہاں وہ نر اونٹ سانڈ اونٹ جس کے جکتی کرنے سے اونٹنیوں کی ایک مخصوص تعداد حاملہ ہو جاتی تو وہ پھر اس اونٹ کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور حمل و رکوب ترک کر دیتے اس اونٹ پر نہ سواری کرتے اور نہ ہی کوئی چیز لادتے ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمر ابن عام خزائی کو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی آنتیں کھینچ رہا تھا یہ پہلا شخص تھا جس نے صاحبہ کی رسم نکالی تھی صاحبہ چھوڑنے کی رسم نکالی تھی تو یہ مختلف طریقوں سے آج بھی لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گائے کے گلے کے اندر کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈال کیا اور ان کو آزاد چھوڑا ہوتا ہے درباروں کے نام پہ پیروں کے نام وہ مشرق لوگ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے وہ انض اللہ رسول اسی طرح وہ دودھ گیارہویں والے کے نام پہ چاند کی گیارہویں تاریخ کو دودھ بھی دیتے ہیں وہ دودھ اس کا ایک تاریخ کا چھوڑ دیتے ہیں وہ مشرے تو سارا سارا ہی چھوڑ دیتے تھے hmm. کہ بس اب پکا پکا اس کا بوتوں کے لیے ہے تو یہ yeah. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کرتے ہیں ایسے کہ وہ دودھ پیر کے نام کا اللہ کے نام کا نہیں yeah. تو یہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا و عید الحمد علامہ رسول اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نادل کی اور رسول کی طرف آؤ آلو ہسب ناما و جدنا الحا تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو پایا ہے اول آبا علام شعین کیا سے ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں پھر بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے بات پشر عرب کی ہو رہی ہے لیکن الفاظ قرآن مجید کے عام ہیں جن میں ان تمام لوگوں کی مذمت ہے جو حق بات پر غور و فکر کرنے اور اس کو ماننے کے بجائے اپنے باپ دادا کی باتوں باپ دادا کے عقائد نظریات رسوم و رواج اور یا اپنے مذہبی پیشواؤں اپنے اماموں اور اپنے مورویوں کی بات کو ترجیح دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی جو تقلید کرتے ہیں اللہ تعالی نے بہت سی آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے یا آمن علیہ کم علیکم کم اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو اپنی جانوں کا بچاؤ تم پر لازم ہے لا بر من بلّہ اذا دئی تمہیں وہ شخص نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہے اذا فتئتم جبکہ تم خود ہدایت پا چکے اللہ مرجعکم جميعا تم سب کا لوٹ کر جانا اللہ کی طرف ہے فینبئکم بما کنتم تعملون پھر جو تم عمل کیا کرتے تھے وہ اس کے بارے میں تمہیں خبر دے گا بتائے گا لا يردکم من دل لا اهتدیتم یعنی توحید اور شریعت کے احکامات کی اس قدر بار بار اور وضاحت کے ساتھ ترغیب دلانے اور اللہ تعالی کے حکام کی نافرمانی اور اس کے عذاب سے ڈرانے کے باوجود اگر یہ لوگ اپنی جہالت پر اصرار کریں اور گمراہی پر ڈٹے رہیں تو تم ان کی گمراہی اور جہالت کی پرواہ نہ کرو بلکہ جب تم خود سیدھے راستے پر ہو گے تو لوگوں کی جہالت کا تم پر کوئی وبار نہیں ہوگا سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو علیکم انفوسا سب سے پہلے اپنی فکر کرو ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی غلطیوں اور ایپوں کی فکر میں لگ کے اپنی اصلاح کو بھول جاؤ اگر تم سیدھے راستے پر ہو گے تو یہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے خود سیدھے راستے پر رہنے میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا بس اپنے تقوی کے خواب میں بند ہو جاؤ کسی کو کچھ نہ کہو اپنا چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ یہ معنی نہیں ہے اپنی اصلاح کے اندر یہ بات شامل ہے امر بھی معروف نہیں انمن کر یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا کہ نیکی کا حکم دیا جائے برائی سے منع کیا جائے تو نیکی کا حکم دیتے رہو برائی سے منع کرتے رہو اور اپنے آپ کو سیدھا رکھو تو ان لوگوں کی گمراہی وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی تو کچھ لوگوں نے جو یہ سمجھا ہے کہ انسان بس اپنی نجات کی فکر کرے دوسروں کی اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں تو اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کا مطلب غلط لیتے ہو لایا بالحکم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں پھر اس کا ہاتھ نہ روکیں اس کو ظلم سے منع نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب لے آئے یہ نہیں کہ بس اپنے تقوی کے خول میں بعد جو ظلم کرتا ہے گناہ کرتا ہے اس کو کرتا رہنے دو یہ معنی نہیں ہے اس آیت کا جو بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے پھر اسی حدیث میں ہے آگے چل کے کہ کوئی قوم ایسی نہیں جن میں اللہ کی نافرمانیوں پر عمل کیا جاتا ہو اور پھر وہ طاقت بھی رکھتے ہو اس کو تبدیل کرنے کی نافرمانیوں کو روکنے کی لیکن وہ ان نافرمانیوں کو بدلے نہ لوگوں کو نافرمانیوں سے منع نہ کریں روکے نہ تو قریب ہے کہ اللہ تعالی اپنی طرف سے ان سب کو اپنے آزاد کی لپیٹ میں لے لے تو ازا تذری تم کے الفان بتا رہے ہیں کہ تم خود ہدایت پر ہو اور ہدایت کیا ہے نیک مال کرنا برائیوں سے بچنا نیکی کا حکم دینا برائیوں سے منع کرنا یہ کام کرو گے تو پھر لوگوں کی رکا ہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی جو شہادت لائے ہو تمہارے درمیان آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے وسیعت کے وقت اس نان دوا عدل منکم دو آدر گواہ ہوں گے جو تم میں سے ہوں او آخران من غیركم یا دو اور تمہارے علاوہ تمہارے غیر ان ان تم ضربتم فی الارض اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو فعصابتكم مصیبت الموت اور تم کو موت کی مصیبت آن پہنچے تحبیسونہ من بعد اس تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو فیقسیمان باللہی تو وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ۔ انر تب تم اگر تم شک کرو تو وہ کسمیں کھائے اور کہیں لانش समाना بھی ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے ولوق قربا اگرچہ وہ قرابت والا قریبی رشتہ دار ہی ہو وق تم شہادت اللہ اور ہم اللہ کی شہادت نہ چھپائیں گے انا ادل من العاصمین اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یقین اس وقت گناہ گاروں میں سے ہوں گے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت وسیعت کے حوالے سے رہنمائی کی ہے سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے یہ بات کہ جب بندے کے پاس مال ہو اور وہ مر رہا ہو موت اس کو نظر آ رہی ہو بچنا مشکل ہے تو وہ وسیعت کرے تو یہاں پہ اس وصیت کے بارے میں تفصیل اللہ تعالی نے بیان کی ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا فرمایا جو بھی وصیت کرنی ہے اس پر دو بندے گواہ بنا لو جو تمہارے اپنے ہی ہوں تاکہ وہ صحیح طرح بات کو سمجھ سکیں اور اگر تم سفر میں ہو اور اپنے موجود نہیں تو اپنے علاوہ کوئی اور ان کو گواہ بنا لو یعنی موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تمہارے پاس کوئی مال اثاثہ ہو تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے یا مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں میں سے دو سچے عادل گواہ وہ مقرر کر لیے جائیں جو میت کے وارثوں کے پاس مرنے کے بعد میت کا سامان پہنچا سکے میت کے مرنے کے بعد جو میت کا سامان ہے اثاسا ہے وہ ان تک پہنچا سکیں اور اگر اس نے کوئی اور بات نصیحت وصیت کی ہے تو وہ بھی پہنچائیں اور اگر ان دونوں گواہوں کے بارے میں میت کے وارثوں کو شبہ ہو کہ یہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں بات اس طرح نہیں ہوگی تو یا پھر دوسری صورت کے ان کو شک ہو کہ میت کے پاس اور بھی مال تھا آدمی سفر پہ جو گیا اس کے پاس سوانے سفر میں کچھ چیزیں تھیں اور یہ کہتے کہ بس جی یہی کچھ ہے ان کو شبہ ہو کہ اس کے پاس کچھ اور بھی تھا یہ یقین ہو تو وہ کیا کریں انہوں نے اگر پتا چل گیا ان کو کہ ان دو گواہوں نے خیانت کی ہے تو پھر وہ قسمیں کھائیں ان کو نماز کے بعد روک لیا جائے ان سے قسم لی جائے کہ ہم بالکل سچ اور درست بات بیان کر رہے ہیں مال کی وجہ سے جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے چاہے جسے فائدہ پہنچانے کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ایسی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے ہم کبھی بھی اور جس گواہی کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے چھپائیں گے نہیں اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینا ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے ان دونوں کے قسم کھا لینے کے بعد اگر پتا چل جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے تو پھر میت کے جو رشتہ دار ہیں میت کے آئزہ و کربا وہ قسم اٹھائیں اور کہیں کہ انہوں نے خیانت کی ہے اور جھوٹی قسم کھائی ہے ان دونوں کی گواہی سے زیادہ قابل قبول ہماری گواہی ہے اور ہم نے جو خیانت کے بارے میں گواہی دی ہے ہم اس میں کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کر رہے اور اگر ہم زیادتی کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالی نے اس طرح حلف لینے کی حکمت اور مسلحت بیان کی کہ اس کا فائدہ ہوگا کہ گواہ آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے امر واقع میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے تبدیلی لائے بغیر گواہی دیں گے اور خیانت کی شکل میں دو قریبی رشتہ داروں سے حلف لینے کی حکمت یہ ہے کہ حالت سفر کے گواہ ڈریں گے کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ رد کر دی جائے گی میت کے برا شاہ جو ہیں وہ قسمیں اٹھا کے ہماری قسموں کو رد کر دیں گے کیونکہ قریبی رشتہ دار قسمیں اٹھائیں گے لوگوں کے سامنے جھوٹ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا ظاہر ہو جائے گا فرمایا کہ جب تم سفر میں ہو تم کو موت کی مصیبت عام پہنچے تم ان کو نماز کے بعد روکے رکھو فیوق سمانی بلّا وہ اللہ کی قسم اٹھائیں اور قسم اٹھا کے الفاظ کا کہنے ہیں لانش قریبی ہی سمانا ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں خریدیں گے بدل قانہ داپ اور اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو و لانک شہادت اللہ اور اللہ کی شہادت اللہ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے نہیں اگر ہم نے ایسا کیا انافمین تو ہم گناہ داروں میں سے قسم اٹھا کے یہ بات کہتے ہیں فاعسر علی انہم مستحق اسمن پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک ان وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں فا قران یقومان مقامهما تو دو اور گواہ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں من الذین استحق علیہم الاولیان ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتقاب ہوا ہے اور وہ میت کے زیادہ قریبی ہوں قریب تر ہوں وہ کیا کہ بلاہی وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہیں لَشَهَادَتُنَا شہادت نہ احق کہ ہماری گواہی ان کی گواہی کی نسبت زیادہ سچی ہے وہ ماہ اور ہم نے زیادتی نہیں کی ان نہ اد اللہ اگر ہم زیادتی کریں تو ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے گالی کا ادنا یا تو بھی شہادت یہ بات زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے طریقے پر ادا کریں او یا وہ ان اور ڈرد ایمان کہ ان کی قسمیں ان قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی وہ تخ اللہ وسما اور اللہ سے ڈرو اور سنو واللہ لا اللہ یہ دل اور اللہ تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ان آیات کے شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم داری اور ادیب بن بدا کے ساتھ ایک آدمی جو بنو سہم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا یہ سفر پر نکلا یہ دونوں اس وقت نسرانی تھے تمین داری اور ادی بن بدا سہمی کو ایسی جگہ پر موت آئی جہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا اور اب وہ وسیعت کسے کرتا مسلمان تو کوئی تھا نہیں اب آخرانے میں نیلی کی ممکنہ بتا گئی یہ دونوں اس وقت نسرانی تھے تمیمداری بھی اور علی بھی نے بدا بھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنا سامان تمیمداری داری اور عدی کے حوالے کر دیا پھر وہ جب دونوں اس کا ترکا لے کر واپس آئے تو بورا نے دیکھا کہ چاندی کا ایک جام ایک پیالہ پانی پینے کا برتن وہ غائب ہے اس پر سونے کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری اور ادی سے قسم لی اور انہیں چھوڑ دیا انہوں نے قسم نہیں کہ ہم بالکل ٹھیک گواہی دے رہے ہیں یہی کچھ تھا جو ہم نے دے دیا انہوں نے جھوٹی قسم اٹھا لی بعد میں وہی وہ جام مل گیا مکہ میں ان لوگوں نے جن کے پاس وہ جام تھا وہ کہنے لگے کہ ہم نے اسے تمیم اور عتی سے خریدا ہے پتا چلا گیا کہ ان دونوں نے چورا کے اور بیچ دیا پھر اس سہمی کے اراسان میں سے دو آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً یہ جام ہمارے قریبی رشتہ دار یعنی سہمی کا ہے تو اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازلے یہ آیات نازل کی یہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے تو یعنی کہ پہلے کیا ہوا جو آدمی فوت ہونے لگا اس نے دو لوگوں کو گواہ بنایا کہ یہ میرا طریقہ ہے اور میرے گھر والوں کو پہنچا دیں انہوں نے خیانت کی اور گھر والوں نے کہا ایک چیز کم ہے انہوں نے قسمیں میں اٹھائی کے لیے بس یہی کچھ تھا قسم اٹھا کے یہ ہو گیا بری اب جب شک پڑ گیا بلکہ یقین ہو گیا تو پھر اس میت کے برا قریبی رشتہ داروں میں سے دو بندے اٹھے اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ درست اور زیادہ سچی تو اس طرح سے وہ اس جان کے وارث اور حقدار بن گئے قسمیں اٹھانے کے ساتھ اور ان دونوں کی جو انہوں نے پہلے قسمیں اٹھائی تھی وہ رد کر دی گئی ما شاء الله ما شاء الله